سوال یہ ہے کہ ہم نماز میں جو اور پڑھتے ہیں بلا نواز میں پڑھ سکتے ہیں کیا وہ فرض نمازوں میں پڑھ سکتے ہیں یا سنتوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں یا کیا اپنا پانچوں نمازوں میں پڑھ سکتے ہیں میرا یہ مختصر سوال ہے جزاک اللہ خا ملک صاحب مسئلہ یہ ہے کہ رات کی نماز ہو اور کوئی پاس سویا ہوا نہ ہو یا کوئی اور ذکر نہ کر رہا ہو تلاوت نہ کر رہا ہو تو پھر آپ اس کو بلند آباد سے رات کی نماز میں بلند آباز سے سورج کھاتے اور دوسری سورج پڑھ سکتے ہیں لیکن دن کی نماز میں نہیں پڑھ سکتے اکیلا بھی آدمی بلند آباز سے پڑھنے کو اس کو اختیار ہے بہتر یہ ہے کہ آہستہ پڑھے یا اکیلا پڑھے جماعت کے ساتھ ہو تو بلند سے امام پڑھے لیکن اگر اکیلا بھی پڑے رات کو تو اس کو اختیار ہے اگر وہ بلادوا سے پڑے تو پھر بھی نماز اس کی صحیح ہو جائے گی صرف رات کی نمازوں میں نفلوں میں بھی اختیار ہے اور فرضوں میں بھی اختیار ہے جی